ہم بو بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس قرآن ڈاٹ کام إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئك ولا إله ومن يضلل اللہ فلن تجد له صدق الله آج میں نے خطبہ میں صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو بیالیس آیت نمبر ایک سو تینتالیس تلاوت کی ہے اور یہیں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلی جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو اکتالیس اس کی تشریح اور تفسیر وقت کی تنگی کی وجہ سے رہ گئی تھی اس کے کچھ حصے کی تشریح وہ عرض کیے دیتا ہوں آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فلکم بین یومیاما اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کون منافق ہے اور کون مخلص اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا آگے فرمایا کہ وَلَيْن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اس فیصلے میں کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا یہ مفہوم ہے اس ٹکڑے کا کہ کافروں, کے کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آج کے زمانے میں مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں جبکہ اللہ کہتے ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا تو حالات تو اس کی تصدیق نہیں کرتے جو اس وقت حقائق ہیں پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں مغلوب ہیں ہمارے حکمران تقریباً سارے کے سارے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں ہمارے لیڈر ان کی خوشامد کرتے ہیں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں ان کے اشاروں کو دیکھ کر چلتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہاں بات چل رہی ہے قیامت کی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مومنوں اور کافروں مخلصوں اور منافقوں کے درمیان فیصلہ کر دوں گا اور جب فیصلہ کروں گا تو یہ فیصلہ مومنوں کے حق میں ہوگا مخلصوں کے حق میں ہوگا منافقوں اور کافروں کے حق میں نہیں ہوگا تو قیامت کے دن جو غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ایمان والوں ہی کو حاصل ہوگا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر ایسا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دیں ایسا غلبہ کبھی بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتا وقتی طور پر جزوی طور پر ایک علاقے میں ایک زمانے میں غلبہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن ایسا غلبہ کہ وہ مسلمانوں کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیں یہ کافروں کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ چاہتے تو یہی ہیں ان کی پوری کوشش کہ دنیا سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے اسلام کا وجود ختم ہو جائے اور قرآن کا وجود ختم ہو جائے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے لائے ہوئے مذہب آپ کی لائی ہوئی شریعت کا وجود ختم ہو جائے چاہتے تو یہ ہیں اور عرصہ دراز سے ان مضموم کوششوں میں لگے ہوئے بھی ہیں اور آج کل ان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئے لیکن ایسا کبھی کر نہیں سکیں گے کہ دنیا سے کلی طور پر مسلمانوں اور اسلام کا وجود ختم کر دیں تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکیں گے اب اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا کئی بار ایسے ہوا سب سے پہلے تو اس وقت ہوا جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا بڑا نازک دور تھا بڑا ہی نازک دور ایک طرف تو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے دوسری طرف بہت سے جو کچے پکے مسلمان تھے متردد سے متزبزب سے شک میں پڑے ہوئے وہ مرتد ہو گئے دوبارہ کفر میں چلے گئے اور تیسری طرف منافقوں کی سازشیں وہ عروج پر پہنچ گئیں انہیں سوچا یہ موقع ہے ضرب لگانے کا اور چوتھی طرف کیسروں و طرح کی طاقتیں ان کا خطرہ پھر منکرین زکوٰۃ کئی لوگ تھے بڑے عجیب حالات تھے کسی نے بڑی پیاری تشبی دی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے جنگل میں بکریوں کا گلہ ہو ریوڑ ہو سرد رات ہو تاریک رات ہو بارش ہو رہی ہو بھیڑیوں کی کثرت ہو اور چرواہا کوئی بھی نہ ہو چرواہا نہ رہے چرواہا فوت ہو جائے بالکل مسلمان اس حالت میں تھے جیسے بکریوں کا وہ ریوڑ سرد اور تاریخ رات میں ویران جنگل میں جہاں بھیڑیوں کی کثرت حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اور خطرے ہر طرف سے لیکن اللہ پاک نے اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عظیمت دے کر کھڑا کر دیا حیت ابو بکر صدیق ان سارے فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے کیسر کسرہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے منکرین زکات کے مقابلے میں ڈٹ گئے مدعیان نبوت کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور منافقوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے عجیب استقامت کا ثبوت دیا اور اس موقع پر یہ ثابت ہوا کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت اور جانشینی کا کوئی حقدار تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے آپ نے گرتے ہوئے حوصلوں کو سنبھالا دیا تو سب سے پہلا موقع تو وہ تھا جب لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام کا چراغ بدھ جائے گا اور مسلمان کبھی بھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اسی طریقے سے جب تاطاروں کا طوفان آیا اور انہوں نے عالم اسلام کی اور بغداد جو کہ گویا کہ ان کا دارالخلافہ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ان کے کتب خانے تباہ کر دیے ان کی مساجد ان کے مدارس نیست و نابود کر دیے مسلمانوں پر ایک شدید قسم کا خوف تھا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاتاریوں کی ہلاکت خیزی کے واقعات لکھے ہیں فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی زبان پر یہ محاورہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی علاقے میں تاطاروں کو شکست ہوئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا ہو یہ خبر جھوٹی ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تاطاروں کو شکست ہو جائے جیسے آج امریکہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے بالخصوص اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی سازشیں اس کی شرارتیں اس کے حملے اس کی تدبیریں وہ عروج پر ہیں اور دور حاضر کا دچال ہے مادی اعتبار سے اسے قوت و طاقت حاصل ہے تو آج کے دور میں وہی محاورہ صادق آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی تو تصدیق نہ کرنا تتاریوں کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا ظاہر ہے اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے ٹینک نہیں تھے توپے نہیں تھیں گاڑیاں نہیں تھیں یعنی تیز رفتاری سے نقل مکانی کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ تاتاریوں کا لشکر ابھی کئی سو کلومیٹر دور ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے تھے ایسا خوف اور ایسا روب ہوا تھا تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب مسلمان کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے دنیا سے اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا اور قرآن پڑھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا یہ مسجدیں یہ مدرسے ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائیں گے لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا انہیں تا تاریوں کو اللہ پاک نے اسلام کا نگہبان محافظ اور دائی بنا کر کھڑا کر دیا جن تا کو مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی ان تا کو قرآن نے اور اسلام نے شکست دے دی وہ قرآن کی صداقت کے سامنے اور اسلام کی سچائی کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے تو اللہ نے تاتاروں کو کھڑا کر دیا تو بھائی پہلے بھی تاریخ میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں ایسے حالات پیش آ چکے ہیں مت گھبرائیے اتنا مایوس نہ ہو جائیے ہمیں فکر مند تو ہونا چاہیے امت مسلمہ کے عروج کے لیے قرآن کی اشاعت کے لیے نبی کی دعوت کے لیے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے احیاء کے لیے فروغ کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حوصلہ ہار بیٹھے کہ اب تو کبھی بھی مسلمان اٹھ نہیں سکیں گے اور اسلام زندہ نہیں ہو سکے گا نہیں رب کعبہ کی قسم اسلام دنیا پر غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا ایمان غالب آئے گا قرآن غالب آئے گا ان کی شرارتیں سازشیں سب دری کی دری رہ جائیں گی ایسا ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے ان کی شرارتوں اور سازشوں کی انتہائی یہ جیسا کہ آپ حضرات اخبارات میں پڑھ رہے ہیں میڈیا سے سن رہے ہیں ادھر ادھر دوستوں کے ذریعے سے آپ تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں پر جن کے قدموں کی خاک پر ہم اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں ہمارے آقا کے مذہقہ خیز قسم کے کارٹون بار بار پورے مغرب والے پوری پورے یورپ والے شایا کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ ان کو گندگی کے اس جوہر میں بار بار ڈبکیاں لگانے میں مزہ آ رہا ہے بار بار بار بار جتنا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ یہ حرکت کر رہے ہیں اسی طریقے سے پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا اس فلم کا جو ہالینڈ میں بنائی گئی اور ہماری اطلاع کے مطابق اس کی نمائش بھی شروع کر دی گئی اور ویب سائٹ پر بھی اس کو پیش کر دیا گیا فتن اس فلم کا نام رکھا گیا فتنہ اور معاذ اللہ فتنہ ثابت کیا گیا ہے قرآن کو معاذ اللہ فتنہ ثابت کیا گیا قرآن کو اس فلم کے پروڈیوسر کا یہ دعویٰ ہے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب خون ریزی اور دہشت گردی کا سبق دیتی ہے تو دنیا میں امن سکون کو قائم کرنے کے لیے اس کتاب کو ختم کرنا دنیا سے ضروری ہے اور اس پر پابندی لگانا ضروری ہے اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ شاید یہ مغربی حکومتیں معاذ اللہ اللہ نہ کرے اس کتاب مقدس پر پابندی لگانے کی کوشش کریں اور اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم کم از کم آدھے قرآن سے دست بردار ہو جاؤ کم از کم آدھے قرآن سے دست ہو جاؤ ڈبلو, تو پھر تمہارے ڈبلو, ساتھ مصالحت ہو سکتی ڈالٹ ہے ڈالٹ اور اس نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جو مجھے بتایا گیا کہ باقاعدہ قرآن آیات کو پیش کیا گیا ان کا ترجمہ ان کا مفہوم پیش کیا گیا اور ظاہر ہے کہ جب کسی آیت کو کسی جملے کو سیاق سباق سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا تو ایک غیر جانبدار شخص بھی اس کا کوئی غلط مفہوم مراد لے سکتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے سورت البقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا وقت الوہم ہئی تم ان کافروں کو قتل کرو تم ان کو جہاں پاؤ اب یہ آیا وقتلوہم الوحم ہئی جہاں تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرو تو وہ اس احت کریمہ کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ یہ کتاب مسلمانوں کو حکم یہ دیتی ہے کہ جہاں تمہیں کوئی کافر مشرک نظر آئے کوئی یہودی عیسائی ہندو اور دوسرے مذہب کا انسان نظر آئے تو اس کو قتل کر دو تمہیں یہ کتاب حکم دے رہی ہے یہ مسلمانوں کو کتاب ترغیب دے رہی ہے اس کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس طریقے سے قرآن کو پیش کیا گیا تو ہمارے سادہ لو نوجوان جو جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے جانتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے یقین کریں سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر قرآن کی تفسیر نہیں جانتے قرآن کا مفہوم نہیں جانتے قرآن کی تشریح نہیں جانتے مطلب نہیں جانتے بہت سے لوگ جو مذہبی مذہبی مجلسوں اور حلقوں میں جڑتے ہیں لچھے دار تقریریں پسند کرتے ہیں حکایات کہانیاں قصے لطائف و ذرائف شعر و شاعری پسند کرتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سے لوگ قرآن سننا پسند نہیں کرتے سیدھا سادہ قرآن سنایا جائے اس میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا عوامی خطیبوں نے مزاج ہی بگاڑ دی ہے مزاج بگاڑ دی ہے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ خطیب کو آدھا گویا ہونا چاہیے اور آدھا فنکار ہونا چاہیے اسٹیج پر بیٹھا ہو تو فنکاری بھی کرے گھومے ناچے ہاتھ ہلائے گردن ہلائے کسی کی نقل اتارے کسی کا مذاق اڑائے اور پھر طرزیں لگائے اور خوبصورت آواز کا جادو جگائے تو اس کی تقریر تو سنیں گے لیکن سیدھا سادہ قرآن سنایا جائے تو اسے سننے کے لیے بہت سے ذہن تیار نہیں ہوتے الحمدللہ یہاں تو اللہ پاک نے تھوڑی سی فضا بنائی ہے تھوڑی سی فضا بنائی بہت سے علاقے ایسے ہیں یقین کریں کہ وہاں سنجیدہ بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو بھائی مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جو مسلمان خود قرآن کو سمجھتے نہیں وہ جب اس طریقے سے قرآن کو دیکھیں گے قرآن کی یہ آیات سنیں گے تو کہیں وہ نوجوان ہی قرآن سے متنفر نہ ہو جائے ارے ہمیں تو آج پتا چلا کہ قرآن واقعی یہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا بادی کا واقعہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک عیسائی مصنف کی کتاب میں حضور کی تصویر دیکھی اور نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ تصویر کہاں سے لی گئی کہاں سے ہم تک پہنچی اور چونکہ دل دماغ جو تھا وہ انگریزوں اور یورپین مصنفین کی تحقیقات پر ایمان لا چکا تھا مطمئن ہو چکا تھا کہ یہ جو بات لکھتے ہیں وہ سو فیصد سچی ہوتی ہے حضور کی تصویر دیکھی تو معذ اللہ اس نے حضور کی تصویر ایسی بنائی تھی جیسے کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر ناشد جیسے کسی قاتل کی اور ڈاکو کی اور کسی قبائلی سردار کی تصویر ہوتی ہے اس انداز کی تصویر بنائی تھی تصویر سے کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص کے اندر کوئی رحم بھی ہے معاذ اللہ کو انسانیت بھی ہے بڑا چہرے پر خوف آنکھوں سے شولے برس رہے اور ماتھے پر کرختگی کے آثار آس تو دریابادی صاحب نے لکھا ہے چونکہ میں تو اعتماد کرتا تھا یورپین مصنفین کی تحقیقات پر تو تصویر دیکھنے کے بعد دل سے حضور کی محبت ہی نکل گئی میرے دل نے کہا ارے آج پتا چلا کہ جس شخص کو ہم رعف الرحیم سمیتے تھے وہ تو یہ تھا اس کی حقیقت تو یہ تھی حالانکہ دریا بادی صاحب بڑے دینی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے اور بڑے ذہین آدمی وہ تو اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی پہلے تو مرتد ہی ہو گئے تھے اللہ نے دستگیری فرمائی دوبارہ آئے ایمان کی طرف ایمان قبول کیا اور پھر تو الحمدللہ دفاع کا دین کے حق دفا کا حق ادا کر دیا لیکن پہلے تو یہ ہوا ان کے ساتھ تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسی فلموں کو دیکھ کر کیونکہ تجسس کی وجہ سے تجسس کی وجہ سے دیکھے تو صحیح کیا کہا ہے کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے کیسی فلم بنائی ہے تجسس کی وجہ سے بعض سادہ نو نوجوان بھی دیکھیں گے بالخصوص جو کہ یورپ میں رہتے ہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے گنڈے سے متاثر نہ ہو جائے اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیات مخصوص قسم کے حالات میں نازر ہوئی اللہ نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ تمہیں قتل کرتے ہیں تم انہیں قتل کرو جو تمہیں گھر سے نکالتے ہیں تم ان کو نکال سکتے ہو اب یہ وضاحت فرمائی لیکن جو شخص آیت کو کاٹ کر صرف ایک ٹکڑا پیش کرے گا وہ تو قرآن سے لوگوں کو متنفر کر دے گا اور قرآن سے دور کر دے گا تو بھائیو ارد یہ کر رہا تھا کہ یہ کوششیں اب عروج پر ہیں عروج پر اصل تو جواب یہ دے رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن حالات اور حقائق تو اس کے برخلاف ہیں تو اس کا ایک جواب تو یہ ارض کیا کہ آخرت میں غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ ایسا غلبہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا سے مسلمانوں کا اسلام کا قرآن کا وجود ختم کر دیں رب کعبہ کی قسم انہیں ایسا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا ان کے پروپے گنڈے ان کے ٹی وی ان کی فلمیں ان کا میڈیا ان کے اخبارات ان کے رسائل ان کے قلم ان کے ذہن ان کے سائنسدان خدا کی قسم سر سے لے کر اور ایڈیو تک چوٹی کا زور لگا لیں تو خدا کی قسم پھر بھی دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اللہ پاک نے اس دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ دین غالب آ کر رہے گا بھلے جعل اللہ ہل کا فرین سبیلا کافروں کو ایمان والوں پر اللہ کبھی بھی غلبہ عطا نہیں کرے گا دو جواب تو یہ ہو گئے اور تیسرا جواب یہ ہے میرے بھائیوں چپتا ہوا جواب ہمارے سینے میں تیر بن کر اترنے والا جواب اور ہمیں شرمندہ کرنے والا جواب اور اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرنے والا جواب وہ یہ کہ اللہ کہتے ہیں کافروں کو مومنوں پر غلبہ کبھی نہیں حاصل ہو سکتا اور ہم مومن ہیں کہاں ہم کہاں ہیں مومن اللہ نے جو کہا کہ کافر غالب نہیں آ سکتے کن پر مومنوں پر ایمان والوں پر غالب نہیں آ سکتے اور اللہ نے جو کہا کہ ایمان والے ہی غالب رہیں گے تو کہاں ہیں ہم ایمان والے اللہ نے کہا بلا تہین بلا تہزن ہمت نہ ہارو غم نہ کرو میں ان تم تم ہی غالب ہو گئے ان کن تمین شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو ایمان والا ہوں میں سچ بولتا ہوں میں داری کی زندگی گزارتا ہوں اجتماعی غلبہ اجتماعی تبدیلی سے حاصل ہوتا ہے چند افراد کے بدلنے سے نہیں آپ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو آپ کو سو میں ایک مسلمان بھی پکا مومن دکھائی نہیں دے گا اجتماعی طور پر کیا اس نارتھ نازم آباد میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں جتنے یہاں پر موجود ہیں یا جتنے مسجدوں میں آتے ہیں کہ کراچی میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں اللہ اکبر بھرے ہوئے محلے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں بمشکل ایک صف پوری ہوتی ہے بعض مسجدوں میں بیس نمازی تیس نمازی پچاس نمازی اور محلے میں رہتے دس ہزار مسلمان بیس ہزار مسلمان پچاس ہزار مسلمان لیکن فجر میں نظر نہیں آ رہے کیا ہوا بھائی کہتے مولی سب کیا کرے اٹھا نہیں جاتا یہ بات کون کہتے ہیں نمازی کہتے ہیں نمازی بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا وہ تو پڑھتے ہی نہیں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا فجر میں فجر میں اٹھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا راتوں کو لہب و لعب میں راگ اور رنگ میں رقص و سرود میں فلموں ڈراموں میں گدگی میں غلازت میں مصروف رہتے ہیں خود بھی دیر سے سوتے ہیں بچوں کو بھی دیر سے سلاتے ہیں صبح اٹھے ہی نہیں جاتا کیسے اٹھیں گے تین تین چار چار بجے تو دعوتوں سے فارغ ہوتے ہیں ظلم کی انتہا ظلم کی انتہا وقت ضائع کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی زندگی ضائع کر رہے ہیں قلبوں میں دعوتوں میں شادی حالوں میں ضائع کر رہے کہیں کبھی تشریف لائیے یہاں دین کی بات ہوتی ہے قرآن کی بات ہوتی ہے مول صاحب بہت مصروف ہوں آپ نہیں جانتے اللہ جانتے میں کتنا مصروف ہوں آپ نہیں جانتے کیسے لوگ ہیں بہت مصروف نہیں وقت نکال سکتے لیکن وہاں چار بجے تک بیٹھے ہوئے ایک جگہ بات ہو رہی تھی ہم نے کہا بھی بڑی دیر ہو گئی بارہ بج گئے ہیں کیسے گھر پہنچیں گے حضرت ہم آپ تو جلدی چھوٹ گئے ہم تو دعوت میں آئے تھے صبح بجے گھر میں پہنچے تھے اللہ اکبر ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں اب بارہ بجے چھوٹ گئے یہ تو بہت جلدی چھوڑ دیا ہے انہوں نے ہم تو پانچ بجے گھر پہنچے تو بھائی اللہ نے جو غلبے کا وعدہ کیا ہے تو ایمان والوں کے لیے غلبے کا وعدہ کیا ہے ہم کہاں ہیں ایمان والے کہاں ہیں ایمان والے کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں اللہ سے مانگنے والے اور نمازیوں میں کتنے ہیں دیا ناری کے ساتھ زندگی گزارنے والے عفت اور تہارت کی زندگی گزارنے والے شرم اور حیا کی زندگی گزارنے والے کتنے ہیں جن کے گھروں میں پردہ ہے کتنے ہیں جو سود سے بچتے ہیں کتنے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں کتنے ہیں, ہیں،, کتنے ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح ایک فیصد بھی ہوں تو غنیمت ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر کافروں کو اللہ کبھی بھی غلبہ نہیں دے گا اللہ کیسے کرے گا اپنے چہیتوں پر اپنے پیاروں پر اپنے محبوبوں پر اپنے بندوں پر اپنے وفاداروں پر اپنے شکر گزاروں پر اپنے نافرمانوں کو غالب کر دے اللہ ایسا نہیں کر سکتا میں برداشت نہیں کرتا میری اولاد پر کوئی غالب آ جائے میرے چاہنے والے پر کوئی غالب آ جائے اسے میرے سامنے کوئی مارے میں برداشت نہیں کر سکتا میں کیا ہوں میری خیرت کیا ہے اللہ تو خیرت کا خالق ہے وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے چاہنے والوں کو اس کے دشمن مارے لیکن چاہنے والے چاہنے والے بن کر تو دکھائیں صرف لفاظی سے تو بات کام نہ چلائیں شعر و شاعری سے ڈائیلاگ سے اور نعتوں سے اور نظموں سے اور ناروں سے تو کام نہ چلائیں کچھ بن کر تو دکھائیں تو اللہ کبھی بھی کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے آگے فرمایا کہ ان نل منافق این یو خاد بے شک منافق اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور آگے جو الفاظ ہیں نا ان کا لفظی معنی بنتا ہے اللہ ان کو دھوکا دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے یہ لفظی مانا بنتا ہے بھائی میں نے جان بوجھ کر لفظی مانا کیا یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی لفظ سنا کر مشتعل کرنے کی کوشش کرے گا دیکھیے یہ قرآن میں کیا آیا اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے یا کسی کسی نے اگر سادہ ترجمہ کر دیا تو اس کے خلاف مشتعل کرے گا دیکھو یہ کیا ترجمہ کر رہا ہے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ عربی زبان کا ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں مشاقلہ مشاقلہ مشاکلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کسی فیل اور عمل کی جزا ہوتی ہے اس جزا اور سزا پر بھی اسی فیل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جو کسی فیل کی جزا ہوتی ہے اس جزا اور سزا پر بھی اسی فیل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے دھوکے کی سزا کو بھی اللہ نے دھوکا کہا یہ نہیں ہے کہ اللہ دھوکا دیتا ہے اللہ ان کے دھوکے کی سزا ان کو دے گا بدلہ ان کو دے گا لیکن عربی زبان کے اس قاعدے کے مطابق مشاکلہ والے قاعدے کے مطابق دھوکے کی سزا پر بھی دھوکے کا اطلاع کیا گیا اور یہ بھی جان لیں کہ منافق اور منافق کیا کوئی بھی اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکا تو اسی کو دیا جا سکتا ہے جو کہ ہماری خفیہ تدبیر سے واقف نہ ہو اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے میں بھی کیا سوچ رہا ہوں اور آئندہ کے لیے کیا سوچ رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو لیکن اللہ جانتا ہے علیم الزاط سدور ہے امریکہ کیا سوچ رہا ہے ہم نہیں جانتے مگر میرا اللہ جانتا ہے برطانیہ کیا سوچ رہا ہے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اسرائیل کے کی یہودی کیا سوچ رہے ہیں کیا منصوبے بنا رہے ہیں مسیہ اقسا کے خلاف اور مسیہ نبی کے خلاف اور بیت اللہ کے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہیں ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کو تھام لو اللہ کو تھام لو وہ ان سب کے عزائم کو جانتا ہے جب تم اللہ کو مضبوطی سے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو گے تو وہ ان عزائم کو خود ناکام کر دے گا